جنگ ناظرین آج سلسلے کی ابتدا میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ادا کے بارے میں بتاتا ہوں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان لانے سے پہلے غیر مسلموں کے ایک گروہ کے بہت بڑے عالم تھے آپ فرماتے ہیں اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی آخر زماں صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضور کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر میں یہ پہچان گیا کہ حضور سچے نبی ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی نبوت کی نشانیاں تورات میں پڑھی تھیں جب میں نے دیکھا تو روب محمد کو دیکھ کر ہی میں پہچان گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ علامات ان کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن دو علامتیں ان کے بارے میں جاننا ابھی باقی تھا وہ دو علامتیں کیا تھیں وہ یہ تھا کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے اور دوسرے کی شدت جہالت اور ایزا آپ کے خلم کو اور زیادہ کر دیتی ہے ان دونوں کی آزمائش کے لیے یہ کہتے ہیں میں موقع کی تلاش میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ور وسلم کے ساتھ بڑی ہی محبت کے ساتھ بڑے ہی تلطف کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ور وسلم اپنے دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے اور ان کے ساتھ حضرت اللہ تعالیٰ بھی تھے. فرماتے ہیں کہ ایک سوار جو کہ بادیا نشین تھا کا رہنے والا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک قبیلے کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ آپ ایمان لے آئیں اور آپ جب ایمان لے آئیں گے تو اللہ تبارک بطالیہ آپ کے رزق میں آپ کی روزی میں اضافہ فرمائے گا رزق کی کسرت ہو جائے گی آکا وہ ایمان لے آئے ہیں لیکن وہاں پر بارش رک گئی ہے قہد سالی ہو گئی ہے آپ علیہ و السلام کرم فرمائیے دستگیری فرمائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے حضرت علی متدا شیر خدا کرم اللہ تعالی باجاء الکریم کی طرف دیکھا اور ان کی طرف جب دیکھا تو یہ ارض گزار ہوئے یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میں سے ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے زید منسانہ کہتے ہیں کہ میں وہیں پر موجود تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کھجوروں کی خرید و فروخت کر لی اور اس کی ایک میعاد متعین ہو گئی کہ کب اس کی اجرت جو ہے وہ ادا کی جائے گی اسی مسکال کے عوض پر کھجورے جو ہے وہ خرید نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسی مسکال سونا اس سوار کو جو بادیا نشین تھا اس کو عطا فرمایا اور کہا کہ یہ جا کر اس بستی میں تقسیم کر دو شخص روانہ ہو گیا حضرت انسان کہتے ہیں وقت گزرتا رہا اور وہ میار جس میں اجرت جو ہے وہ حضور سے واپس دینی تھی اس کے ختم ہونے میں دو یا تین دن باقی تھے آپ کہتے ہیں کہ حضور ایک انصاری صحابی کے نماز جنازہ کے لیے تشریف لا رہے تھے اور پھر نماز جنازہ ادا ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے روایت کا مضمون نظر رہا ہوں دعوت اسلامی کی شہادی ادارے المدینہ کی مطبوع کتاب ہے پر تشریف فرما تھے اور میاد ختم ہونے میں وہ جو وعدہ ابھی دو یا تین دن باقی تھے تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کے پاس آ کر میں نے کہا کہ اے آل عبد المطرف تم تو معاملہ ہی یہ ہے کہ تم وقت کے اوپر ادائیگی نہیں کرتے اس طرح حضور کے ساتھ بڑے ترس اور بڑے تلخ لہجے میں جب ان سے گفتگو کی حضرت سجدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے گفتگو کر رہے ہو آپ نے جلال فرمایا اور تیز نگاہوں کے ساتھ انہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا حضور مسکرائے اور حضرت سجدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارض گزار ہوئے سگدنا فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمانے لگے کہ اے عمر تمہیں چاہیے تھا کہ تم زید بن سانا کو حسن ادائے تقاضا سکھاتے کہ کس طرح سے لیا جاتا ہے اچھے طریقے سے اپنے قرض کا تقاضا کس طرح لیا جاتا ہے یہ سکھاتے اور مجھے یہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن سانا کو اس کا حق جو ہے وہ ادا کر دیجئے آپ نے رشاد فرمایا کہ اب بھی جو آپ نے ان کو تن نگاہوں سے تیز نگاہوں سے دیکھا ہے اور ڈانٹا ہے اس کے عوض میں بیس ساخ کھجورے انہیں اور دی جائیں رضی اللہ تعالیٰ زید کو ساتھ لیے چلے گئے اور وہ جو اسی مسکال سونا جو تھا وہ واپس کیا اور اس کے ساتھ بیس ساخرے اور بھی جو ہے وہ عطا فرمائیں اللہ اکبر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم حضور کی بردباری حضور کی بخشش حضور کی عطا حضور کے افو جب انہوں نے دیکھا اور وہ جو تورات میں دو نشانیاں جن کی یہ جانچ کرنا چاہ رہے تھے وہ دونوں نشانیاں دیکھیں کلمہ پڑھ کر دارا اسلام میں داخل ہو گئے میرے مدنی چل کے ناظرین آپ اندازہ کیجئے کائنات کے مالک و مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے محبوب تمام امبیا السلام کے سردار پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز کیا تھا حضور کا حلم مبارک کیسا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے وہ معاف کر دینا اس کی ادا ہے وہ کیسی تھی آج ہم اپنے آپ پر غور کریں ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارا انداز کیا ہے آج ہمارے ساتھ کوئی بات کر کے کہیں جائے تو جائے کہاں اور پھر بات کرے یا نہ کرے یہ تو ایک بات کرنا تو دور کی بات ہے نا کسی نے کسی کی دل آزاری کر دی یا کسی کا حق جو ہے وہ طلب کر دیا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کیوں میں کھڑے ہیں لائن میں کھڑے ہیں اگر کسی نے کسی کو دھکا دے دیا وہ دھکا لگ گیا تو اسی کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جائے گا اور لڑائی مارک اٹھائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو یہ مسلمان کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے خد الافواہ امر بالعرف کہ ہمیں چاہیے کہ ہم معافی کو اختیار کریں اور اچھی بات کہیں تحمل اور بردباری کو اپنائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ وصف مبارک عطا فرمائے انشاءاللہ حضر نگان شورا کی آمد ہوگی تو نگان شورا کے مدنی پھول بھی لیں گے ابھی کلام شامل کریں گے اچھا جب تک تشریف لا رہے ہیں تب تک میں آپ کو بزرگان دین کی کچھ جو ہے وہ بردباری کی حکایات یہ بھی سنائے دیتا ہوں دعوت اسلامی کا اشاتی دارہ ہے مقبت المدینہ اور اس کی مطبوعہ کتاب ہے احیاء العروم جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر دو سو انیس ہے اندازہ دین رحیم اللہ المبین کا مبارک انداز کیا ہوتا تھا یہ کیسے بردبار تھے حضرت آنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بردباری کہاں سے سیکھی ہے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ، آپ کیس بن عاصم سے ان سے سیکھی ہے پوچھا گیا کہ وہ کس،, کس طرح کس قدر بردبار تھے تو فرمایا ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ایک لونڈی ان کے پاس سیخ لائی جس پر بھنا ہوا گوشت تھا وہ اس کے ہاتھ سے گر کر آپ کے ایک چھوٹے صاحبزادے پر جا گری اب آپ اندازہ کیجئے کہ سیخ اس کے اوپر بوٹیاں جو ہے پروئی ہوتی ہیں اور ان کو کوئلوں کے اوپر جو ہے رہے ہوتے ہیں اور وہ خادم کے ہاتھ سے اس لونڈی کے ہاتھ سے وہ گری کتنی سخت گرم ہوگی اور آپ کے صاحبزادے کے پاؤں پر جا کر وہ گر گئی امیجن کیجئے کہ اس بچے کو کیسی جو ہے وہ تکلیف اور کیسی گرجن جو ہے پہنچی ہوگی بہر آپ کہتے ہیں کہ بچہ اسی وجہ سے وہ سیخ جو اس کے پاؤں پر گری تھی سخت گرم سیخ تھی بچے کا انتقال ہو گیا لونڈی یہ دیکھ کر ڈر گئی تو انہوں نے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا سبحان اللہ یہ،, یہ ہوتی ہے بردباری یہ ہوتا ہے مبارک وصف یہ ہوتا ہے مبارک انداز یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کما حق ہُو عمل کیا اب ہم غور کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارا انداز کیا ہے اسی طرح حضرت سیدنا علی بل مرتدا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجا الکریم کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر حضرت سیدنا علی بل مرتدا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے ایک غلام کو بلایا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا دوسری مرتبہ بلایا پھر بھی جواب نہ دیا تیسری مرتبہ بلایا پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا روایت آگے سننے سے پہلے ہم یہاں غور کریں اگر ہمارا کوئی مزدور ہو ہمارا کوئی ملازم ہو ہم نے اسے اس کوئی کام کہنا ہو ہم ایک مرتبہ بلائیں دو مرتبہ بلائیں تین مرتبہ بلائیں ہمارے بلانے کا انداز کیسا ہوتا چلا جائے گا اس پر غور کریں اور پھر جب وہ ہمارے پاس آئے گا تب ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اس کو بھی امیجن کرتے چلے جائیں غور کرتے چلے جائیں پہلے مزدور تو مزدور ہے اپنی اولاد ہے بیٹا ہے بیٹی ہے ایک دفعہ بلایا دو دفعہ بلایا تین دفعہ بلایا نہیں آیا تو ہم کیا کرتے ہیں اس پر تصرے کی حاجت نہیں ہے وہ بخوبی لوگ جانتے ہیں حضرت عری اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز کیا تھا سنگے امام غزالی نقل فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ آپ نے بلایا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دے دیا یہ دیکھ کر آپ اس کی طرف گئے دیکھا تو وہ لیٹا ہوا ہے اللہ اکبر اب آپ غور کریں کہ آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ اپنے ملازم کو اپنے خادم کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ اس کو آوازیں دے رہے ہیں وہ آ بھی نہیں رہا اب جب آپ پہنچے تو دیکھا تو وہ لیٹا ہوا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر پل پڑیں گے کوئی نہیں دیکھیں گے کیا اس کو پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے کچھ پریشانی ہے اس کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم اس کو آگے سے جھاڑنا شروع کر دیں گے لیکن حضرت علی کا انداز کیا تھا سماج فرمائیے آپ نے اس کہا, کہا کہ کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی غلام نے کہا سنی تھی آئے, آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا غلام نے کہا کہ آپ کی طرف سے سزا سے بے خوف تھا اسی وجہ سے سستی کے باعث جواب نہ دے سکا اللہ اکبر یہ سن کر آپ نے فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے سبحان اللہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و الکریم کریم کا آپ مبارک انداز سمات فرمایا ہمارا انداز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے آگے ایک اور روایت سمات فرمائیے حضرت سکتنا مالک دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کہا اے ریاکار اے ریاکاری کرنے والے یہ کہہ کر پکارا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے میرا وہ نام لیا ہے جسے بسرا کے لوگ بھول گئے تھے آج ہمیں کوئی کچھ کہہ کر تو دیکھے ہمارے اندر سو عیوب ہیں ہمارے اندر سو خامیاں ہیں ہمارے اندر سو قسم کی غلط عادات ہیں ہمیں کوئی بندہ کوئی بات کر کے تو دیکھے ہم آگے سے کیا کرتے ہیں ایند کا جواب پتھر سے دیں گے یہ یہ دین اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے صاحب کرامردوان کا یہ انداز نہیں ہے ایند کا جواب پتھر سے دیں گے نہیں یہ نہیں کرنا بلکہ ہمیں اگر کسی نے کچھ کہہ ہی دیا ہے تو تحمل اور بردباری اختیار کرنی ہے اسی کے اندر نجات بھی ہے اور اسی کے اندر فائدہ بھی ہے حضرت نہ یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے بڑے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا آپ علیہ السلاط وسلام اپنے والد صاحب کو بڑے عزیز تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے آپ کے بھائی آپ کو ایک دفعہ لے کر بہانے سے کہ ہم اپنے بھائی کو لے جاتے ہیں اور جا کر ان کے ساتھ کھیلیں گے تو لے کر چلے گئے حضرت یعقوب علیہ اسلام کی نظروں سے جب عجل ہوئے تو بھائیوں نے پہلے آپ کو اپنے کنوں پر اٹھایا ہوا تھا ایک بھائی نے آپ کو اپنے کنوں پر بٹھا لیا اور بڑے احترام کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں آگے لے جا کر جب حضرت یعقوب علیہ اسلام کی نظروں سے اوجل ہوئے تو آپ کو جو ہے وہ کندھے سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور بھائیوں نے جہاں مارنا شروع کر دیا اللہ اکبر اور پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یوسف کو قتل ہی کر دیتے ہیں ان کو ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں ناوز بلّہ مزان ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل نہ کرو ان کو اندھے کنویں میں ڈال دو اب حضرت یوسف علیہ اسلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیا اللہ اکبر میرے مدنی جن کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی علیہ اسلام کی حفاظت فرمائی مختصر بات یہ ہے کہ پھر جب ایک جو ہے وہ قافلہ آیا ماشاءاللہ اللہ نگار نے شدہ کی آمد ہوگی برہبا السلام, السلام علیکم, علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکہ ابھی اچھا. اتنا باہر آ کر ملو گئے کیسے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء شریف لا چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا انداز اختیار کیا یہ میں کنویں میں جو ہے وہ آپ کو جب جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی جبلی مین علیہ السلام نے ایک کرتا جو ہے وہ پہنا جس سے وہ کنواں روشن ہو گیا بارہ پھر ایک قافلہ آیا انہوں نے ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام اس کی جو ہے وزیر سے باہر تشریف لے آئے اب پھر بھائی آئے بھائیوں نے کھوٹے جو ہے وہ سکھوں کے عوض میں ان کو گویا کے فروخت کر دیا اور کہا یہ تو بھاگا ہوا غلام ہے ناوز اللہ نظار برال اب یوسف علیہ اسلام جو ہے وہ مصر میں پہنچے مصر کے ایک وقت وہ آیا کہ مصر کے آپ بادشاہ بن گئے یوسف علی یوسف کے اندر اس میں بڑی تفصیل سے واقعات جو بیان ہوئے سیات الجی میں اس کا مطالعہ کریں لیکن بات جو موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے بھائی آپ کی بارگاہ میں سارے حاضر ہوئے اور انہوں نے پہچان لیا کہ یوسف علیہ السلام تو آپ نے رشاد فرمایا پرانے کریم فرماتا ہے لا تسریب علیکم اليوم مل آج کے دن تم سے کوئی جو ہے وہ زیادتی نہیں کی جائے گی کوئی سلام کو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا پہچانا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تھا نا جی نہیں پہلے تو آپ نے تو پہچان لیا تھا اپنے بھائیوں کو پہلی پہچان لیا تھا لیکن ایک وقت وہ آیا کہ بھائی بھی پہچان گئے انہوں نے کہا کریم میں جی کہ آپ یوسف علیہ السلام ہیں تو آپ نے سنا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور فرمایا لات سری علی ملیہم تو میں ارد کر رہا تھا کہ تحمل اور برد اتنا کچھ بھائیوں نے کیا والی صاحب سے بھی دور کیا ظلم و ستم بھی کیا فروخت بھی کر دیا لیکن آپ کا مبارک انداز یہ تھا آپ تصریب علیکم بالکم اس کے تحت ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے یقیناً سورہ یوسف ایک ایسی تفسیر ہے کہ اگرچہ عورتوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یہی ہے کہ ان کے سامنے سورہ یوسف کی تفسیر بیان نہ کی جائے کیونکہ اس میں ایک عورت کے مکر کا بیان ہے اور ان کو عورت اور اپنی بچیوں کو اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو لیکن اگر ہم سوریہ یوسف کو جنرلی طور پر بات کروں گا سورہ یوسف کو اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں اتنے اسباق ہیں اور کیوں نہ ہو کہ جس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم خود احسن القف کہے سلحان اللہ کہ سب سے مطلب بہترین قصہ بہترین واقعہ کیا بات؟ تو اس کے اندر کیا نہیں ہوگا اس میں باپ اور بیٹے کی محبت بھی ہے سبحان اللہ اس میں درگزر بھی ہے جی اور اس میں ایک تکالیف کے سفر کے بعد جو راحتوں کا سفر شروع ہوتا ہے یہ بھی ہے اس میں آجزی بھی, بھی, ہے بھی, اس میں بھی ہے اس میں انکساری بھی ہے اس میں بہت کچھ ہے یعنی کہ اتنے مدری پھول سورہ یوسف کے اگر کسی رمضان المبارک میں اگر پورا ماں سورہ یوسف کی تفسیر پر ہی مدری پھول دیے جائیں تو شاید تو یہ ماہ کم پڑ جائے اتنا اس میں مواد ہے جی اسی میں درگزر کی بات بھی ہے جی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے درگزر کیا بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے والد ہے ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام جی کی بھی شان اس میں دیکھیے کہ ان کے بیٹوں نے جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ان کا بھی اپنے دیگر بیٹوں کے ساتھ جو ایک صبر والا اور تحمل مزاجی والا جو انداز تھا جی اور اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنے والا جو انداز تھا وہ اپنی مثال آپ ہے سبحان اللہ اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت یوسف علیہ السلام سے کہ ان کی جدائی میں آپ کی آنکھوں کی جو روشنی تھی وہ بھی کمزور ہو گئی تھی جی اور یہ آنکھوں کی روشنی دور کیسے ہوئی یوسف علیہ السلام کا جو لباس سے مبارک تھا آنکھیں روشن ہو گئی آن آن وہ مطلب پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی جی نبی کی آنکھ تو آنکھیں ہوتی ہے سبحان اللہ تو پہلے سے زیادہ ان کی آنکھ جو نا وہ کب پیرہن بیٹا وہ دور سے ہی محسوس ہو گیا کیونکہ ان کے پیرہ جب قریب آیا تھا تب ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی تھی اللہ تو اس میں واقعی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ زرگزر کیا جی تو آپس جو بیٹوں میں بھی جو رشتے داروں میں بھی جو ہو جاتا ہے آج بھی امیر سنت رہے مدری مذاکرے میں شام کو بڑی پیاری بات بتائی تھی جی کہ عموما جو بیٹا فرما بدار ہوتا ہے اطاعت گزار ہوتا ہے بات مانتا ہے نا تو اس سے فطری طور پہ پیار ہوتا ہے لیکن جو بیٹا نافرمان ہو اس سے بھی باپ کو سلے رحمی نہیں چھوڑنی چاہیے اس سے بھی باپ کو ہمدردی نہیں چھوڑنی چاہیے مدیجن کے ناظرین اس سے پہلے کے بعد آگے بڑھے آج کے سوالات نوٹ کر لیجیے دیر ہو گئی تھی آج تو کل وہ دیر ہو گئی تھی تو آج کے سوالات نوٹ کر لیجئے تیاری ہے سوال کروں آپ سے لکھ لیجیے جی جلدی اور جلدی چلیں پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین کے لیے حضرت سعد نے امام اعظم رحمت اللہ تالہ علیہ یعنی امام اعظم امام ابو حنیفا رحمت اللہ تالا علیہ کا کیا نام تھا امام اعظم امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ کا کیا نام تھا ان کا نام دوسرا سوال عالم مدینہ سے مراد کون سی ہستی ہے؟ سبحان اللہ عالم مدینہ سے مراد کون سی ہستی ہیں عالم مدینہ سے مراد کون سی ہستی ہیں تیسرا سوال مدنی چینل کے ناظرین کے لیے حضرت عباہدین زکریہ ملتانی حضرت بہدین زکریہ علیہ علی رحما کا مزاج شریف کس شہر میں کس شہر میں تو یہ تینوں سوالات کے جوابات اپنے میسج کے ذریعے ہمیں بھیجنے ہیں ایک ہی میسج میں تینوں جواب ہونے چاہیے تو آپ کا نام بھی انشاءاللہ شاء اللہ میں لے لیا جائے گا روز بیٹھتے ہیں سلمان مدنی ایسا جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ اسلام کی برد باری کا بیان کیا ان کے آنے سے پہلے حضور کا مبارک انداز بھی بیان کیا کچھ اولیا کا مبارک انداز بھی بیان کیا ہے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کو برد باری کا سبق دیں گے تو بچے ہمارے بزدل جو ہے وہ بن جائیں گے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ جب دو بچوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو مار کھا کے گھر پہ آ جاتا ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ رو کے گھر پہ آ رہا ہوتا ہے بچہ رو رہا ہوتا ہے تو بعض اس کی ماں کہتی ہے کہ جان کوٹ کے آ پنجابی میں یعنی اس کو کوٹ کے آؤ اس کو مار کے آؤ اچھا وہ نہ جائے تو بعض کا والدین بڑے اچھے انداز میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بڑا بچہ تو مار کھا کے آ تو پھر جو چھوٹا بھائی ہے اس وہ بڑا بھائی بتاتا ہے مجھے اس نے وہ چھوٹا اس کو مار کے کوٹ کے گھر پہ چھوڑ کے پھر یہ کو واپس آتا ہے تو یہ انداز ہوتا ہے گھروں کے اندر بعض اوقات تو کیا ارشاد فرمائیں گے اصل میں کئی دنوں سے جب غلام رسول بھائی ساتھ ہوتے تھے تو ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے تربیت جی تربیت کے اوپر ہمارا ہم کافی اس سلسلے میں زور دے رہے ہیں بچوں کی جو لینگویج اور بچوں کا جو انداز ہے نا وہ اس کا راستہ بتا رہا ہوتا ہے اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کی انداز ان کی لینگویج کو کنٹرول کریں یعنی بعض بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے کہ یہ چیز اٹھائی پھینک دی سامان لیا پھینک دیا یہ کیا یہ کر دیا اور گھر والے بیٹے تماشا دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے نہیں اس کو نہ کرنے دیں اس کی عادت ہو جائے گی کیسے روکیں لپ سمجھائیں بعض جگہ پر تھوڑا سا آنکھ دکھانی پڑتی ہے ہلکی <سؤال> سی آنکھ دکھانی پڑتی ہے اے بیٹا نہیں کرو اس کو لگے گا نا کہ میرا یہ عمل وہ یہ بچہ فیل کر دیتا ہے تھوڑا جی <سؤال> سا اتنا ج... جو جس کا ہاتھ ٹیبل کے اوپر پہنچ جائے تو اتنا تو ہوگا تو فیل کر لیتا ہے میں نے اپنے بھی اس میں تجربات ہیں تو وہ رکتا ہے کم از کم آپ کو دیکھ کر رک جائے گا کہ میں کچھ کروں گا تو یہ دیکھ رہے ہیں <سؤال> <سؤال> تو ایسا ہوتا ہے پیار کریں محبت کریں لیکن کبھی بھی اپنے بچے کو بگڑنے نہ دیں شروع سے ہی ان کی عادتوں کو اچھا رکھیں ان کی عادتوں میں نرمی لائیے ان کی عادتوں میں درگزر لائیے بچے کو بزل بنا دیں اگر معاف کر دینا بزدلی ہے تو پھر کیا رہ گیا اصل میں معاف کر دینا ہی طاقتور کی علامت ہے کیا غصہ نافذ کرنے کی قدرت ہو اور غصہ نافذ کر بھی دے تو یہ طاقتور تھوڑی ہے روایتوں میں طاقتور وہ ہے جو غصہ پی جائے یعنی غصہ نافذ کرنے پر قادر بھی ہو قدرت بھی ہو گسا پی, پی جائے تو اس میں مطلب کہ ابھی سے ہی اپنے بچوں کی نرمی والی درگزر والی پیار سے رہنے والی محبت سے رہنے والی عادتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ماں باپ ایسا نہیں کریں گے تو کل آگے جا کر والدین کو تکلیف ہو جائے گا کیونکہ بس ایک پیریڈ ہوتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بچوں میں مثال پر بچوں کی آپ کو جسمانی صحت پیاری ہے تو ایک ایج ہوتی ہے کہ اس وقت تک اگر آپ نے اس کو دودھ یا اس وقت تک آپ نے اس کو ایسی غذائیں دے دیں تو اس کی ہڈیاں قبول کر لیں گی اور وہ ایک مضبوط ہڈیوں سے اس کی پرورش ہوگی لیکن اگر وہ پیریڈ نکل جائے گا پھر بعد میں وہ کھلاتے پلاتے رہیں تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے علاج کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس سال تک اتنی عمر تک اس کا یہ علاج ہو سکے گا اس کے بعد علاج نہیں ہو سکے گا ہر چیز کی ایج ہوتی ہے اگر اس ایج میں وہ کام ہم کر لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا اور اگر ایج نکل گئی اور وہ کام رہ گیا تو پھر یہ بیماری یا یہ عادت اس بچے کی مستقبل کو خراب کر سکتی ہے تو اس میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ بالکل اپنے بچوں کو محبت پیار نرمی اور درگزر ادب اور احترام سکھائیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو ورنہ محلے میں لڑ کر جگڑ کر اور مطلب کہ مغز ماری کر کر آ جائے گا اور آپ اس کو بھگتتے رہو گے تو کل وہ پھر آپ کے ساتھ بھی کرے گا صحیح اللہ کرے کہ اس پر ہمیں عمل نصیب ہو جائے کیونکہ پھر تکلیف ہو جائے گی اور پھر تکلیف برداشت نہیں ہو سکے گی سلحیب اللہ تعالی علی محمد چلے جی ٹھیک ہے ناز شریف سنیں سل محمود بھائی آج میں بتاؤں کیوں آپ کا مور ہے مجھ سے بات مائک ان کا لگا تو ہوا ہے محمود بھائی کا کالر مائک لگا ہوا ہے تو یہ تو میرا خالی ناز شریف کے لیے ان کو ہینڈ مائک دیا ہوا ہے باقی کالر مائک لگا ہوا ہے شاید ساؤنڈ والوں کو پتا نہیں ہوگا کہ ان کا کالر مائک لگا ہوا جی کوش ہے بس آپ کو بھی بتانا پڑے گا ایسا آئے تو نہیں انڈرسٹینڈنگ سے پڑھتے ہیں یار اچھا اصل میں ناط خان کا بھی اپنا ایک موڈ ہو آج ایک ہے ابھی بن رہا ہے ایک ذہن بہت پیارا کلام ہے آپ کو پتا ہوگا دل درد سے بسمیل کی طرح نکالا ہوا ہے نکالا نا کیا ہوگا چلے مدنی چرا کے ناظرین آئیے سنتے ہیں ناشری دل میرا احسان ماشاء اللہ سلو الحبیب صلی اللہ یہ بسمیل ہوتا کیا ہے یہ بھی تو بتائیں محمود بتائیں گے آج محمود بھائی آپ تھوڑی وساتے کرتے اچھا لگے گا سر اپنا مرگی کیسے طرف ہے کٹنے کے بعد مرغے بسمل تو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا جب ایسی کیفیت ہو دل کی تو پھر لکھتے ہیں سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھارا یہ برادر اعلی حضرت شہن شاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الخنان کا بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا کلام ہے بہت ہی پیارا کلام ہے اور اس میں ایسی انہوں نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا ہے کہ بس کیا بات ہے بڑا سکون سے سننے والا بعض کلام ہوتے ہیں جو ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں اور بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جو بس بیٹھ کر آدمی سکون سے سننے والا چکا کر سنیں نا اور اس کی کیفیت کو اور اس اشعار کی باتوں کو محسوس کرتا چلا جائے اللہ کرم فرمائے علی الحبیب الله الله تعالى تعالى تعالى على الله. صلى الله على محمد الله عليه رسول الله وسلم عليك الله الله عليه يا عَلَيْكَ اللہ گیا بل Amen. Mm -hmm. ع وسلم کی دیدار کی تڑپ رکھنے والوں آنکھوں کو گناہوں سے پاک رکھو صاف رکھو ستھرا رکھو اچھا رکھو نہ جانے کب محبوب کے جلووں کی آمد ہو جائے کب محبوب کے جلووں کی آمد ہو جائے ان آنکھوں کی حفاظت بڑی بڑی پاکیزہ بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آنکھوں کی حفاظت کی توفیق ادا کرے کہ یہ آنکھیں گناوں سے بچتی رہیں اور محبوب کے جلوے دیکھنے کے لیے تڑپتی رہیں بلکتی رہیں بہتی رہیں اور بس محبوب کرم فرما دے کہ صبح قیامت تک یہ عرض نہیں ہے کہ قیامت کے روز ہی آکا کا جلبہ نظر آئے نہ تب تو یہ جب آنکھ کھلے سامنے چل میڈم مو نہیں صبح ہے قیامت family اگر ہور بھی مجھے ہو کر کوئی پیش کرے ساغر تو چونکہ نزا کے وقت پیاس اس بات کی ہے کہ آقا کا جلوہ دیکھو گا اس سے اپنی پیاس بجانی ہے ہور کا ساغر نہیں چاہیے وہ پھیر بیٹھے ہور اگر ساغر دے تب بھی وہ پھیر بیٹھے کہ ساغر نہیں آقا کے دیدار کے بن چاہیے <تصفی> تے اس کو ہے جو آپ کے کون کوئی فقیر کو دے تو فقیر دعائیں دیتا ہے نا مگر آقا کی تو شان ہی کچھ اور ہے جود و سخا کی بات ہی کچھ اور ہے کہ مانگنے والوں پر ایسا کرم فرماتے ہیں ایسا پیار آتا ہے ان کو کہ دیتے بھی ہیں اور فرماتے بھی ہیں خود بھیک بھی خود کہے منگتا کا بھلا ہو دینا بھی ہے دعائیں بھی دینی ہے اطائی بھی کرنی ہے کرم نوازیاں کرم نوازی نوازیاں واقعی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں صحابی رسول حضور کی بازار میں حاضر ہوئے اور حضور سے کچھ طرف فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہر وسلم نے ایک لپ جو, جو جو ہے وہ انہیں عطا فرمائے اور ساتھ میں اشاد فرمایا یہ ایک لپ جو لے جاؤ اور میں اس میں تمہارے تمہاری برکت کی دعا بھی کر رہا ہوں خود بھی بھی اور خود منگتا I'm gonna burn out محبت کی <سلام> ہے <سلام> بات پیار و الفت کی ہے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور حقیقی معنوں میں محبت ہوتی ہے تو تمنا آرزوئیں ایسا رنگ لاتی ہیں ایسا لطف لاتی ہیں ایسا سرور لاتی ہیں سننے میں بھی مزہ آتا ہے سوچنے میں بھی مزہ آتا ہے ہائے ہائے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا تصور <سلام> <اللہ> تصور <سلام> یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی بڑی پیاری ہے مطلب جس کو جیسا تصور نہ کسی کو مال کا تصور ہے کسی کو بنگلے کا تصور ہے کسی کو دولت مند بننے کا تصور ہے کسی کو مشہور بننے کا تصور ہے کہ میں یہ ہو جاؤں یہ ہو جاؤں اور کوئی تصوری تصور میں ڈوں رہا ہوتا ہے کہیں محبوب کا جلوہ نظر آ جاتا کوئی مدینے کے تصور میں کھویا ہے وہ امیر سنا کیا ہر وقت تصور میں کیفیت ہے نا ایک کاش تمنا ہے ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو ارے جس کو جس سمت کی دھن نصیب ہو جائے یار کسی کو مدینے کی دھن ہے کسی کو دھن کی دھن ہے نصیب نصیب کی باتیں ہیں نصیب بس یہ نظر سے نصیب ہوتی ہے نظر پڑ جائے کسی اللہ والے کی تو بس بیراب پار ہو جائے اللہ والے کی نظر پڑ جائے اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت نصیب ہو جائے اس کے حبیب کی ایسی عنایت نصیب ہو جائے کہ بس تصور میں مدینے کی گلیوں کا تصور ہو آقا صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کی ان مبارک گلیوں کا تصور پھر کیا بات ہے مدینے کی اب یہ تو صحبت چاہیے ہوتی ہے یار بس دیکھ یہی جاتا ہے کہ جہاں بیٹھ کر پیسے کی باتیں زیادہ ہوں گی وہاں پیسے کی پیسے کی دھن سوار ہو جائے گی جہاں مدینے کی باتیں ہوں گی وہ مدینے کی دھون سوار ہو جائے گی تو یہ تو جیسی آپ کی گیدرنگ جیسی آپ کی صحبت جیسا آپ کا ماحول اور یہ آپ کے اختیار میں کوئی مار کر کسی کو ماحول میں نہیں لاتا جو مطلب لوگ کہتے ہیں یار میری گیدرنگ خراب ہے بھائی گیدرنگ نہیں تمہارا مزاج کیا مسئلہ ہے تم کو لوگ ایسے پسند ہے لوگ ایسے پسند ہے مکھیاں دو طرح کی آپ نے دیکھی ہوں گی ایک مکھھی وہ ہے جو اڑ کر گلاب کو ڈھونڈتی ہے اور ایک مکھی وہ ہے جو اڑ کر گندگی کو ڈھونڈتی ہے آپ کس مکھی میں شمار ہوتے ہو بھائی آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے گلاب ڈھونڈ کر خوشبو سونگ کر رس نکال کر وہ شہد بناتی ہے جو لوگوں کو نفا پہنچاتا ہے اور وہ گندگی میں جا کر ایک جگہ بیٹھ کر دوسری جگہ جاتی ہے تو وہاں بھی گندگی کرتی ہے وہاں بھی بیماریاں پھیلاتی ہے آپ اپنی طبیعت کا علاج کریں نا مجھے گیدرنگ نے خراب کر دیا آپ نے خود ہی خراب دیا وہ جو چار آدمی جو خراب تھے انہوں نے بھی تو ایسی گیدرنگ کوئی موالی بھی ہے تو کوئی اچھا بھی ہے کوئی برا بھی ہے تو کوئی نیک بھی ہے تو کوئی بند بھی ہے آپ اس محلے میں نئے رہنے جاتے ہیں تو آپ تو اپنی مطلب کے لوگ ڈھونڈ لیتے ہو نا صحیح ایک ایک کچھ لوگ ہوتے جو مسجد کا راستہ لیتے ہیں کچھ ہوتے جو گلی میں کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں گلی کے کونے میں بیٹھ کر مطلب کہ وہ گپے مارتے ہیں آنے جانے والی عورتوں کو تارتے رہتے بد قسمت لوگ اور اس طرح کی برائی کے کام کرتے ہیں करते हैं خواتین الٹے سیدھے نشوں میں پڑ جاتے ہیں تو یہ کیا یہ نشے میں پڑ جاتے ہیں ایک ہی گلی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اسی گلی کے اندر کوئی تو فٹ پاتھ میں بیٹھ کر چرچ پیتے ہیں منشیات پیتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں آپ کس کے ساتھ آپ کو کہتا مسجد میں آ جائیں آپ کا دل مسجد میں نہیں محلے کی گلی میں دوستوں کے ساتھ لگ رہا ہے آپ اپنے طبیعت کا اپنی سوچ کا اپنے مزاج کا علاج کریں کسی کو کہہ کر آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے نا آپ کو کسی نے گنٹ پوائنٹ پہ نہیں لیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کہ ورنہ تجھے شوٹ کر دیں گے آپ کو پیسے والوں کی صحبت اچھی لگتی ہے آپ کو اللہ والوں کی صحبت اچھی لگتی تو اللہ والے بھی زمین پر موجود ہیں اگر پیسے والے ڈھونڈ لیے اللہ والے کیوں نہ ڈھونڈے برے لوگ ڈھونڈ لیے نیک لوگ کیوں نہ ڈھونڈے بے نمازی ڈھونڈ لیے نمازی کیوں نہ ڈھونڈے آپ نے کیا, کیا یہ ہر اسلام میں, میں اپنے لیے سوچوں اپنے لیے سوچے اسی طرح آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہوتا ہے نیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر مکہ بھی نظر آتا ہے اس پہ مدینہ بھی نظر آتا ہے مدینے کی گلیاں بھی نظر آتی ہیں اس پر نیک, نیکی, کہو تو نیکی بھی کام میں نظر آتے ہیں اور دیکھو تو اس کو برے کام میں بھی بھائی نیٹ تو کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا نا انٹرنیٹ آپ کا لیا ہوا ہے موبائل سیٹ آپ کا ہے اکوپمنٹ آپ کے ہیں آپ کو کسی نے نہ مجبور نہیں کیا آپ اکیلے بیٹھے ہوئے آپ کا دماغ اچھائی کی طرف جا رہا ہے یا برائی کی طرف جا رہا ہے یہ سوال ہر اساشی کے رسول سے ہر اسلام ایسے کر رہا ہوں جو ابھی یا کل یا بعد میں دیکھے گا یا سنے گا آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کی سوچ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجیے توبہ کیجیے معافی مانگیے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کا رخ برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف پھیر دے گا اور اگر آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں نیکی کی طرف جا رہے ہیں پرہز کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اسی اور شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دینے والا بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے تو ہم اپنا دکھیں معائنہ کریں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں ہم خود کیا کر رہے ہیں لوگ کہتے جناب اب جھوٹ بولیں گے تو کام ہوگا حرام کے سوائے نہیں تو جتنی بھی دنیا میں لوگ کیا سارے ماضا حرام کما رہے ہیں نہ ایسا نہیں ہے لوگ حلال بھی کما رہے لوگ اس کی حلال کماتے ہیں جس شہر کے اندر بے نماز نمازی ہیں اسی شہر کے اندر حافظ اور امام بھی ملتے ہیں وہ کیسے بن گئے اب بولو گے تھوڑے ہیں تو میرے پیارے سے بھائی آپ بھی تھوڑوں میں آ جاؤ نا اچھے تھوڑے اچھے تو ہے اگرچہ تھوڑے صحیح آپ کا شمار اچھوں میں ہو جائے گا نا اور اگر ہم سب یہی کہتے رہیں گے تو یہ اگر تھوڑے ہی رہیں گے آپ آتے رہیے آتے رہیے آتے رہیے انشاءاللہ یہ اچھوں کی تعداد بڑھ جائے گی برے تھوڑے رہ جائیں گے تو سارے اچھے مل کر بوروں کو بھی اچھا بنا دیں گے سبحان اللہ سارے اسلامی بھائی مغنی چہرے کے سارے ناظرین اپنی اس کمزوری پر غور کریں کہ میری توجہ میرا رخ کس سمت جاتا ہے کس <تصفح> سمجھا آتے ہوئے بے پردہ عورت کو دیکھ کر میری آنکھیں رک پاتی ہیں لوٹ پاتی ہیں یا جم جاتی ہیں آپ نوٹ کریں آپ نوٹ کریں یہ انت... بہت انڈیویجل بات کر رہا ہوں میں انتہائی انفرادی بات کر رہا ہوں میں انفرادی بات کر رہا ہوں ہر شخص اپنا جائزہ لے اور یاد رکھو میٹھے میں ڈسٹائیں بھائی ہو اللہ تبارک وطلا یہ علی میں خبر علی منگاتے دلوں میں جو کچھ کو جانتا, اس کو جانتا ہے وہ وہ سب جانتا ہے اس کو سب پتا ہے آپ کسی کو کوئی مطلب کے کہ بیوقوف بنا سکے بنا سکے یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چپی اس سے کوئی چیز نہیں چپتی اور ڈرنا اسی رب سے ہے اسی کی رضا کے لیے کام کرنا ہے تو جیسی صحبت ہوگی ویسا آپ پر رنگ چڑھے گا اور صحبت کیسی رہنی ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے یو اونلی یو ویچ کیدرنگ وڈ یو لائک جسٹ تھنک اباؤٹ دس ویل you ہیو like? to گو کہاں جانا ہے آپ خود ٹیک کریں گے ادر کوئی مطلب کہ اپنی برائیوں کا بلینڈ کسی اور پر نہ ڈالے <متحدث> <بادت> بچوں کا بھی باقاعدہ زور ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جیسے تربیت کی بات کر رہے تھے لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو بڑا اچھا تھا فلاں کے بچے نے ہمارے بچے کو خراب کر دیا ہے فلاں آدمی نے ہمیں جو ہے وہ خراب کر دیا ہے تو وہ گیدرنگ ہی خراب کرتی ہے مگر گیدرنگ کا انتخاب ہم کرتے ہیں صحیح میں س... <متحدث> یہ نہیں کہتا صحبت بھی برا کرتی ہے اور صحبت تو مؤثرہ صحبت میں اثر ہوتا ہے صحبت اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے برے کی صحبت برا بناتی ہے صحبت اثر لاتی ہے مگر اس کا انتخاب ہم کرتے ہیں میں یہاں آپ کو لا کر کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ واقعی اس بات کو سمجھ رہے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو آج ابھی دیر اینڈ دیر آپ اپنی بری صحبت سے نکل کر اچھی صحبت کی طرف آئیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا دل لگ جائے گا اچھی صحبت میں اچھی صحبت میں دل لگانے میں ٹائم لگتا ہے نفس ہے شیطان ہے ہزار قسم کی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں اور ویسے بھی حدیث پاک پانک کر خلاصہ ارض کر دیتا ہوں کہ جنت یہ دشوار گزار راستوں کے ذریعے ملتی ہے اور جہنم یہ شہباد کی پیروی کے ذریعے لوگ اس میں داخل ہوں گے تو جہنات سے ڈھکا ہوا جہنم تو یہ جنت کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے کچھ آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑے گا آگے آسان ہی آسان ہے راستہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہے. وقتی طور پر رکاوٹ وقتی طور پر آزمائش آتی ہے ہمت کیجیے آگے بڑھیے عاشقا نے رسول کی صوبت اختیار کیجیے اور چلئے مل کر چلتے جنت کی طرف وایا مدینہ مدینہ سے ان شاء اللہ وایا مدینہ امیر فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ جنت کی طرف جائیں گے امید سنت کی بھی الحمدللہ. مدنی چینل کی اسکین پر زیارت ہو رہی ہے بابا آپ کو ایک منظر دکھانا تھا اچھا آج بھی مدنی منا موجود ہے سب اللہ. سبحان اللہ آئیے ماشاء اللہ, آ ماشا اللہ. اللہ. اتقاف کی مدنی بہاریں کہ حسن صاحب جو ہے وہ روزانہ تشریف لاتے ہیں حسن رضا, علی رضا حسن بن علی رضا اور بس گویا کے سوتے ہیں ان کے سائے میں گویا میں جگائے کیوں اچھا یہ بابا ایک منظر دکھانا چاہ رہا تھا میں آپ کو میں چاہ رہا تھا وہ ہاتھ آتوں کچھ اس پر بھی مدنی پھول مل جائیں پھر آپ نے اوپر بھی تشریف لانا ہے ذرا وہ منظر دکھائیے گا یہ مرغی والا وزن والا آواز بھی امیر سنت تک پہنچ جائے ہم تک ان کی آواز پہنچ جائے اور بڑا دکھائیے گا ذرا مدنی چینل کی ناظرین اس ویڈیو کلپ میں ترازو پر مرغی تولی جا رہی ہے ابھی مرغی کا وزن کم ہے آپ دیکھ سکتے اب جیسے ہی اس شخص نے دائیں طرف سے ویٹ کم کیا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 ان تراز کا ذرا اصول ہوتا ہے کہ کہاں بات رکھنا ہے اور کہاں وہ چیز رکھنی ہے جیسے کہ آپ کو تجربہ ہوگا اس کا اسکیل بات اسکیل جو ہوتا ہے کہ اگر اس کے ایک دم آپ آگے تک انگوٹھے لے جائیں گے اپنے تو وزن بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا جو جو آپ پیچھے آتے جائیں گے نا وزن کم ہوتا جائے گا میرا اپنا وجرے بھائی ہے پھر اگر بیچو بیچ رہیں گے تو وزن کچھ ہوا اب اگر پھیل جائیں گے آپ تو شاید کچھ نہ کچھ وزن میں فرق آ جائے گا تو یہ اسکیل کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سینٹر میں بات ہوں گے سینٹر میں وہ مال ہوگا جس کو تولا جائے تب جا کر وزن صحیح بیٹھے ایک مطلب سمجھ نہیں آتا ہے تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دکاندار مال بیچتے ہیں یہ اس انداز پر بھی بدقسمتی کے ساتھ ڈنڈی مار سکتے ہیں ڈنڈی کیا یہ ڈنڈا مارتے ہیں ڈنڈا مارتے ہیں جیسے کہ یہ جب بیچیں گے نا تو یہ اس اسٹائل سے تو لیں گے کہ سامنے والا دیکھے گا کہ یہ تو برابر ہے پورا ہو گیا اور جائے گا کم اور جب یہ خریدیں گے تو پھر اس اسٹائل سے تو لیں گے کہ سامنے والا دیکھے گا برابر تو ہے لیکن وہ زیادہ جا رہا ہوگا جیسا ابھی ہم نے مرگی کے گوشت میں دیکھا تو یہ دھوکے کے اپنے اپنے ان کے انداز ہوتے ہیں اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے جو بھی اصول بنائے گئے وزل اس کے مطابق تولنا چاہیے اللہ تعالی و تعالی علی محمد اس میں ان شاء اللہ بھی امیر سنت نیتیں وغیرہ کریں گے اور پھر ان شاء مذاکرے میں سوال جواب کا اس سلسلہ بھی شروع ہوگا اللہ کے رہنما سے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھا اسی طرح کے اندر پانی کے انجیکشن بھی بھر بھر کے لگاتے ہیں بلکہ کچھ مشاہدہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس کے گوشت میں باقاعدہ کٹ لگاتے ہیں کٹ لگا کر پھر اس کو پانی میں ڈبوتے ہیں پانی سے ڈبو کر پھر اس کو نکالتے ہیں اور اس طرح کر کے بیچتے ہیں کتنے زیادہ کما لیں گے آپ بےمانی کر کے اس طرح بھی مطلب کیا کما لیں گے آپ پچاس سو دو سو روپے کتنا کما لیں گے آپ آخر یہ جو بھی ناجائز یا حرام ذریعے سے دھوکہ دے کر یا ملاوٹ کر کے جو مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں مرنا تو آپ کو بھی ہے نا مرنا تو آپ کو بھی ہے اس کا حساب کیسے دیں گے کبھی سوچا ہے حساب کیا میرے سن فرماتے نا کہ گناہ پر یہ حرام پر تو عذاب ہے اگر توبہ کیے بغیر مر گئے اور خلاسی کیے بغیر مار کے جس جس کا دھوکے سے مال لیا اب فیرس فہرست بنائے کوئی نا مارکیٹ اصل میں یہی جو بھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے ہیں نا کہ کیدرنگ تو یہ لوگ مارکیٹ ٹرین کی بات کریں گے مارکیٹ ٹرین ایسا ہے اب اگر لوگ دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو ہم کیا پاگل ہو گئے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جہنم کی طرف دوڑیں گے بلکہ نیکی کی دعوت دے کے ان کو بچائیں گے اب کیا کر رہے ہو جہنم کی طرف دوڑ رہے ہو چلو جنت کی طرف چلتے ہیں ہمیں تو جنت کی طرف دوڑنے کا حکم ہے دوڑو اس جنت کی طرف دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف مغفرت کی طرف دوڑنا ہے ہمیں جنت کی طرف چلنا ہے ہمیں یہ جھوٹ دھوکے والے کام نہیں کر رہے ہیں اور جو خریدنے جا کے لیے جاتے ہیں وہ بھی تھوڑا نظر رکھ کر کریں اب یا پیٹرول آپ کو پتا کہ پیٹرول پمپ والے ڈنڈی مارتے ہیں ادھر مطلب کہ وہ کیا کرتے ہیں پیٹرول پمپ میں بعض اوقات جی. کہ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے نا تو آپ نے مطلب مشین ہے مشین کے پاس جا کر آپ نے گاڑی کھڑی کی اسی طرح آپ کی پیٹرول کی ٹنکی ہے تو آپ نے گاڑی اس کو چابی دی یا آپ لیور شروع کر دیا جیسے آپ نے اس کو لیور کھولا نا ادھر سے دوسرا ٹک ٹک ٹک بجے گا جی کتنا لیٹر چاہیے اچھا یہ تو ادھر سے پیسہ لینے کے لیے آئے گا ادھر سے وہ بھرنا شروع کر دے گا تو پتہ چلے گا کہ دو پانچ چھ لیٹر کی صبح ڈنڈی مار چکا تھا موٹر سائیکل میں بھی ایسا ہوتا ہے بات کے بھی تجربات ہے میرے بھی تجربات ہے کانٹا ہی پچیس سے اسٹارٹ کرتے ہیں ایک سے وہ کیا یہ کیا اس میں کہ جو پیٹرول بھروانا چاہ رہا ہے وہ دیکھے نا تاکہ میں دھوکہ دے دوں مگر یہ نادام یہ بھول گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اللہ دیکھ رہا ہے بےچارے غریب لوگ ہیں آپ بولو ہم بھی غریب ہیں تو آپ غریب ہو تو آپ کو کس نے کہہ جائے گا غربت کی وجہ سے آپ کو حرم کمانے کی اجازت مل گئی ہے دھوکہ دینے کی اجازت مل گئی ہے فراڈ کرنے کی اجازت مل گئی ہے اگر اس کام میں پورا نہیں ہوتا تو کوئی اور روزگار اختیار کر لیجئے اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے تجارت کر لیجئے حضرت عبدالرحمان میں نوا فردی اللہ تعالیٰ خوب مالدار تھے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فرمائی و مدی نے تشریف لائے اور انصار و مہاجر کا جو رشتہ قائم کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو انصاری تھے جو انصاری صابی تھے وہ بھی مالدار تھے انہوں نے بہت کچھ دینا چاہا آپ نے نہیں لیا حتی کہ انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں آپ ایک سے شادی کر لیجئے کہا مجھے یہ ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے آپ میں تاجر آدمی ہوں بزنس مین ہوں مجھے بازار کا راستہ دکھا دو اسے بازار کا راستہ بتا دیا انہوں نے حضرت عبد الحضرت عبدالرحکم اور فردی اللہ تعالیٰ نے بازار تشریف لے گئے تجارت کا ذہن تو تھا اور دیانت اور سچائی کے تو یہ مینار تھے آپ بازار گئے بازار میں جا کر ادھار مال خریدا بیچ دیا اور اس طرح ادھار خرید کے بیچ کر جو نفع کمایا اسے تجارت شروع کی کرتے کرتے کرتے کرتے تھوڑے ہی دنوں کے اندر آپ اچھے خاصے مالدار بن گئے ایک انصاری سے آپ نے شادی بھی کر لی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی سنا دی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ودیمہ کرنے کی خوشخبری بھی سنا دی اتنے خوش ہوئے تھے ایسا پیارا منظر تھا اللہ تعالی نے برکت دی نا رسک میں آپ ایمانداری سے کام لیں کیوں بےمانی کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کے رسک میں برکت دینے والا ہے حرام کا جیسے آپ نے فرمایا قیامت میں انسان کو جواب بھی ہونا پڑے گا عذاب ہوگا امام غزالی رحمتہ اللہ ارشاد فرماتے خیال ان کی تیسری جلد میں آپ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنے بچے کو حلال کھلائے اپنے بچے کو حلال کھلائے اور اگر یہ اس کو حرام کھلائے گا اور حرام سے اس کی پرورش ہوگی تو پھر اس بچے کی طبیعت بھی حرام کاموں کی طرف ہی مائل ہوگی پھر بندہ کہے گا یار کاش میرا بچہ میرا اطادگزار گزار لیکن بچہ پھر کہاں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی حلال کمانے کی توفیق کا تحفرم ہے میری تمام مدنی چینل کے ناظرین سے مدنی نتیجہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں حرام کے حقمے یا اظام کے نوالے آ رہے ہیں آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں مرد نظر ہیں اگر وہ خدا نہ نخاستہ حرام کما رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی تھوڑی مزے سے گزر رہی ہے یہ مزا نہیں ہے یہ بہت پھنس جائیں گے ہم بہت پھنس جائیں گے ایسا نہ کریں آپ سمجھائیے گھر والوں کو کہ ہمیں حرام نہیں کھانا ہمیں حلال کھلائیے ہم کنات کر لیں گے ہم شکر کر لیں گے ہم صبر کر لیں گے لیکن خدا را ہمیں حرام مت کھلائیے تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ آپ کی ترغیب پر ہو سکتا ہے کہ جو گھر کے جو افراد ہوتے ہیں یہ حلال کمانے کی طرف آ جائیں اور ان کا ذہن بن جائے آپ اپنے وہ ڈیمانڈ کم کر دیں جب چاہے ڈیمانڈ کی ایک پچی ہوگی اور بل اتنے بڑے بڑے الیکٹرک کے بل آئیں اور اتنے بڑے بڑے آپ مطلب کہ وہ کریں گے تو کیسے کام چلے گا آپ بھی تو تعاون کریں جو بھی آپ کے گھر پہ کمانے والے ہیں تو انشاءاللہ جب اخراجات کم ہوں گے تو کمانے کی دھن بھی انشاءاللہ شاء اللہ امید ہے کہ کم سے کم ہوگی اور اس میں حلال کی طرف رجحان بڑھے گا اور حرام سے ہم بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے جھوٹ ملاوٹ دھوکے سے اللہ تعالی بچائے سوت سے بچائے رشوت سے بچائے اور اس طرح کے دیگر بیماری والے کاموں سے رب کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے صلو علی الحبیب صل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائی الحمد للہ از وجل ہم آپ کو روزانہ ہمارے جو متکفین اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس میں آآ آآ تاثرات دکھاتے ہیں متقفین کے آپ کو کہ ان کی کیا کیا کیفیات ہیں الحمدللہ للہ آج بھی ہمارے پاس متقفین کے تاثرات اور ان کی نیتیں وغیرہ موجود ہوں گی آئیے دیکھتے ہیں Allah <laughs> Allah <laughs> Ramadan Allah محبت دے گی تو بیٹھ گئے نہیں تو محبت نہیں ملتی تو ہو سکتے جمعے نماز پڑھ گئے چلے یادیں باپا جان نے سکھایا کہ کسی سے معافی مانگا یہی انسانیت ہے انسانیت کا درس دے رہے ہیں انٹرنیشنل ممالک میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ دعوت اسلامی سب کو بتا رہی ہے کہ اسلام اصل میں امن کا مذہب ہے اسلام درس دیتا ہے امن کا اور وہ یہاں کر کے بتا دیں گے دیکھیں پوری دنیا سے یہاں پر مسلمان جو آئے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ پیدا کیا تھا وہ اس کی تصویر جو دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے میں ٹنڈو سے آیا ہوں آج جمعہ پڑھنے کے لیے بڑے غم لے یہاں پر یہاں پہ دور ہو گئے بہت دل خوش ہوتا ہے دعوت اسلام دعوت اسلامی کو لائک کرتے ہیں یہاں پہ جو ماحول ہے جس سمجھانے کا طریقہ ہے جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں جو باہر نہیں ملتا سیکھنے کو ایک ایک چیز ہمیں سنتیں سیکھنے کو ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں یہاں دین کی شریعت کی باتیں ہیں سنتوں کی بہاریں ہیں یعنی صرف یہ نہیں کہ بتایا جاتا ہے بلکہ عمل کر کے یہاں دکھایا جاتا ہے حضرت صاحب عمران غازی بھائی سب ہم ہیں سکھا رہے ہیں یہاں پہ ایک انکسیپٹیبل مطلب چیز ہے کیونکہ جس طرح کا معاشرہ آج باہر نظر آ رہا ہے یا اس طرح چیز سے بالکل نماز اور روزے کی طرف بالکل دھیان نہیں جا رہا کیونکہ جو اسپیشلی سوشل میڈیا اور اس چیز نے بالکل ہمیں اس چیز سے دور کر دیا لیکن یہاں پر آ کر جو ہے نا ہمیں اس چیز سے بالکل بہت زیادہ دین سے قریب ہونے کی مدد مل رہی ہے بندہ چاہتا ہے کہ یہیں پر بیٹھا رہے اور دعائیں کرے اور اللہ کے قریب ہو پہلے اعتقاف ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے دیکھے بھی تھے تو یہ تھا کہ بزرگ ایک بہت زیادہ عمر کا گھر سے فارغ اس کو مسجد میں بٹھا دیا گیا وہ بےچارا نہ روٹی کا پتہ نہ پانی کا پتا وہ بیٹھا ہوا اس وقت ہمارے بابا جانی کی دعاؤں کا اتنا نتیجہ نکلا صاحب نے جو ہےج کر دیا ہے کہ ایک مہینے کے لیے لوگ جو ہے وہ لائنوں میں قطاروں میں فارم لے کے کھڑے ہوتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ ایک, ایک مہینے کا اتکاب کرنے دیا جائے سارا کریڈٹ جاتا ہے دعوت اسلامی کے اوپر دعوت اسلامی ماشاءاللہ جب تک جب سے وجود میں آئی ہے ہمارے پاکستان کے دنیا بھر میں مطلب کام ہو رہا ہے اور یہ جو نئے جو ہمارا جنریشن ہے جو بچے ہیں وہ الحمدللہ للہ ان کو مل جائے اور وہ نماز اور روزے کی ترخب رابطی ہو رہے ہیں انٹیریئر میں ہمارے یہاں پہ آپ یقین کریں جو ہوٹلوں میں منی چینما ہوتے تھے اس میں مدنی چینل چل رہا ہے میرے اہل سنت کی وجہ سے یہ مدنی چینل جو چل رہا ہے تو گھروں میں ہماری بہن بیٹیاں سب جو ہے نا نماز کا طریقہ سیکھ رہی ہیں ہمارے گھر کی خواتین ہمارے گھر کے بچے جو پہلے گانا گایا کرتے تھے آج ماشاء سے وہ نادے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں میں جب یہاں نہیں آرہا تھا اس سے پہلے کلین شیپ یہ وہ مستی مزا کے علاقے میں چور پن لوگوں کو تنگ کرنا یہ وہ ہر قسم کے مطلب خرافات اور برائیاں کرنا یہاں آنے سے اللہ پاک نے دل بالکل پھیر دیا نماز کا وضو کا طریقہ سارا ادھر آ کے پتا چلا ہے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے تو آپ کو بالکل باریک بینی کا طریقہ سکھایا جائے کتنا پانی ڈالنا چاہیے مطلب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں آپ نے کلو کریے آپ نے پانی کھلا چھوڑ دیا یہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے آپ نے کلولی کری ایک آسف نے نل کو بند کر پانی بند کر دیا یقین کریں آج سے اڑتالیس سال پیچھے میں جاؤں نا مجھے نماز نہیں آتی تھی غسل نہیں آتا تھا مجھے یہاں یہاں تک کے وضو تک نہیں آتا تھا جب یہ میں قافلے میں جانے لگا نماز بھی مجھے آتی ہے اللہ کا شکر ہے جو غسل میں اب کرتا ہوں وہ میں پہلے نہیں کرتا تھا اب اڑتالیس سال میں میں چھ بچوں کا باپ ہوں یہ ہمیں کہیں نہیں ملے گا سنر دامن بلکہ تو عالیہ اپنے اچھی اچھی بیان کرتا رہتے ہیں ماشاء اللہ دل کا اندر پورا تیل لگتا ہے زخمی بھی ہوتا ہے اس کا بیان سے انشاءاللہ لوگ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ یہ بہت اچھی بیان کرتا رہتے ہیں عمران لگتا ہے اب ایک مثال ابھی عمران بھائی سلام دو سلام کے بعد کیا آپ لبے کا ہے آپ جمع المبارک بول رہے ہیں آج پورا ماحول وہ چل رہا تھا مطلب اس مدنی چینل سے تو ہم گھر میں بیٹھے ہیں نا مطلب ہر چیز سیکھ باپا سے بس محبت ہے ان کی روحانیت ہے یہ آشکار رسول ہے باپا سی کی بات کو سننے کے لیے ترستے جتنے بھی آئے آل ٹو آل پاکستان کے ورلڈ وائڈ سے لوگ یہاں پہ موجود ہے دعوت اسلامی میں آج اعتکاف کی نیت کیے ہیں ماشاءاللہ ان کے ہر دعاؤں کو قبول اور مقبول عطا فرمائے میں باپا جان کو دل شکر سے السلام علیکم رحمتہ اللہ وبکاتہ کہتا ہوں کہ ان کی خوشی ہے کہ یہ میسج بہت اچھی سجی ہے بزرگوں کے تاثرات بڑے عجیب ہوتے ہیں آپ نوٹ کر رہے ہیں آپ انہیں کتنا وہ فیل ہوتا ہے کہ میری زندگی کیا گزری پیچھے ایک ماں ہے رمالان پورا مہینہ اور ایک بزرگ کو جو گھر کے چار آدمی نہیں سنبھال سکتے ہزاروں کے بٹھا کر داوت اسامی نے ان کو سنبھال رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے مصطفیٰ کی خصوصی عنایت ہے نظر ہے صلی اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ مختلف عمر کے اور مختلف زبانوں کے مختلف شعروں کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے آشکا رسول کتنے خوبصورت کیسے بات ہو جذباتی ان کے انداز ہیں کچھ بول سکتے ورنہ یہ کیمرے کے تو گھس کے پتہ نہیں کھانے کے کھانے کر جائیں آپ ان کو بائک دیتے مدینہ کا اور لائیو کر دیں پھر پتہ چلے کیا بولتے تم کو سامنے بٹن پر ہاتھ رکھنا پڑے گا جذبات کسی کے سکت ہوتے نہیں ہیں اور دل کے جذبات ہوتے ہیں ان کے تو یہ بچارے کس طرح کنٹرول کر کے وہ کس طرح بولتے ہوں گے یہ شیت کو ان کے بیچ میں چھوڑ دینا شیطان تان کا بال بال والے نوچ نوچ کے اللہ, کہ اللہ, دونے اللہ اب تک ہم کو اتنا مطلب ہے کہ وہ ورایا تھا آج پتہ چلا دادی کے آ کر کہ تو ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا ان کا بس سے آزادی نہ ہونے تھے لیکن سارے بے بس یہ ان کی بھی ہماری بھی یہ آزاد ہو کر بھی کتنی تباہی مچاتا ہے اچھا کہ اب بھی ان کے جذبات ہیں جب یہ آزاد ہوگا تو یہ دیکھ لینا کیا کریں بابا قافلے کا رخ کرنا باقی گھر گئے شاپنگ سینٹر گئے تفریح گاؤں پہ گئے تو پھر مجھے مت بولنا مجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو موتقیف ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ چاند رات کو مطلب یہ مدنی قافلے کا رخ کر لیں کیسے ہو اس کے سوا چارہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں مدنی قافلے کے بغیر اگر باہر نکلے نا ان کے دوست گجرا لے کر آ جاتے ہیں اور دوست آم طور پہ آج کل خدا والے دوست اب کسی کو نصیب ہو تو مزاق مسکری والے اگر اس میں شیوڈ تھا بال بڑھ گئے والے یار اس لیے اتنے میں بھیجا تھا تو ملا بن جانا چھوڑ یار دین بھی ساتھ ہو اور دنیا بھی ساتھ ہو اور اس طرح کے بول بچن دے کر ہو سکتا ہے کہ بیچارے کو پھر سفا جٹ کروانے مجھے میں نے بابا ارض کی تھی یہاں فجر کے بعد جو بیاں تھا نا کہ جب میں مدنی ماحول میں بابا آیا اور اتکاف یہاں گلزر حبیب مسجد ابلین مدنی مرکز دعوت اسلامی کا وہاں ارتقاف کی شادت ملی تھی پہلے آخری اشرے کی اس کے بعد بھی ایک عرصے تک میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بابا میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا میرا لباس نہیں بدل رہا تھا میرا انداز نہیں بدل رہا تھا میری گیدرنگ ہوئی تھی مجھ سے گیدرنگ چھٹی نہیں تھی نہ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار تھے نہ میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا تو وہ جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں مدنی رنگ وہ اس سے دوری تھی پھر اچانک پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ علاقے کے اسلامی بھائیوں نے قریب کیا وغیرہ وغیرہ جو ہوتا گیا ہوتا کیا, کیا تو میں ان کو سنا رہا تھا کہ میرے وہی پرانے دوست مجھ سے ملنے آئے تھے. ایک مرتبہ دو تین اسلامی بھائی تھے کافی عرصے کے بعد ملنے آئے تھے اب وہ انداز وہی تھا اوی, امران, تو ویسا ہے ٹھیک ہے? ہے کیا کر رہا ہے اب یہ وہی اپنا جو ان کا انداز تھا اس سے انہوں نے وہ شروع کی اب میں بھولو کروں تو کیا کروں اب میں ان سے جی آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ یوں جو ایک اپنے کو جو سکھایا گیا ہے اب اس میں ایک بولا یار ابھی تو ہمارے ساتھ دبا یہ نہیں کر تو اپنے اندر اندر کرنا ابھی ہم سے نا دوستی یاری والی بات کرنا جیسے ہم سے یہ نہیں کر ہم سے یہ ہوگا ہوگا نہیں ہے تو کرنے جا رہا ہے میں تقریباً دس یا پندرہ یا بیس منٹ اسی انداز میں لگا رہا مجھے یاد ہے اسی انداز जी لگا رہا جی آپ جی آپ وہ جو سکھایا گیا ہے میرا خال ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد ان سب کی توڑا ختم ہو گئی یہ <laughs> سارے آپ جناب پر آ گئے <laughs> اور بالکل وہ اپنی بولی بولنے میں وہ آ گئے چاہا پونا گھنٹہ یہ بیٹھے ہوں گے ان کے آنے کے اندر اور جانے کے اندر میں زمین و آسمان کا فرق تھا تو یہ کب ہوا جب پہلے ان سے الگ ہوئے داود اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے مدنی قافلوں کے مسافر بنے اجتماع کی پابندیاں ہوئی اور جو کچھ مدنی ماحول میں سکھتے گئے سکھتے گئے سکھتے گئے اس کے بعد کہیں جا کر پھر دوستوں سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو ان تک آپ اپنا سنت وارہ پیغام پہنچانے میں کس حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں اب جاتے یا بولو گے میں ان کو یوں کر دوں گا تو چار پانچ مل کر ہی اپنے کو کھینچ کر چلے جائیں گے تو مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی کون کون نیت کرتا ہے چاند رات کو جس کی نیت بنتی ہے کہ میں انشاءاللہ چاند رات کو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا جس کی نیت بنتی ہے بات اٹھائے پاپا الحمد للہ رضاجل ہر سال آپ کی ترغی پر کئی عاشقان رسول مختلف ممالک میں شہروں میں جو احتکاف کرتے ہیں ایک ماہ کا یہ چاند رات کو مدنی قافلوں میں ایک ایک ماہ کے لیے بارہ بارہ ماہ کے لیے بارہ دن کے لیے تین تین دن کے لیے سفر کرتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اس سال بھی جیسے آپ ترغیبی ارشاد فرما رہے ہیں اور کثیر راشی نے رسول کے مختلف شہروں سے بھی اس طرح کی نجیتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ چاند رات مدنی قافلے میں سفر کریں گے اب یہ کہ جیسے ایک ماہ کے احتقاف کا الحمدللہ سنت و برا مدنی محول دوران احتکاف بنا ہوا ہوتا ہے تو چاند رات سے اگر ساتھ ہی ساتھ بارہ دن کے مدنی کورس کی ترکیب بنا لی جائے جس میں زبان کا آنکھوں کا پیٹ کا کفل مدینہ لگانے کے حوالے سے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کے حوالے سے بہترین ترغیب ہوتی ہے تو آپ کی خدمت میں التجا تھی کہ آپ کی بعض اوقات مختلف مدنی کاموں پر بعض جب دعائیں عطا ہوتی ہیں تو عاشقان رسول میں ایک ہلچل سی ہو جاتی ہے تو چاند رات کو تین دن یا بارہ دن مدنی کورس میں کم از کم جو اسلام بھی شرکت کریں ان کے لیے اگر آپ کوئی دعا بھی عنایت فرما دیں تو کرم نوازی ہوگی یا رب المصطفیٰ جلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاند رات کو بارہ روزہ مدنی کورس کرنے کی سعادت حاصل کرے اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک یہ میٹھا مدینہ نہ دیکھ لے سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد